اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے اور اللہ خوب جانتا ہے ضلع کو